الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله الجميل العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فالذين امنوا به وعزروه ونشروه واتبعوا النور الذي اندل معه اولئك هم المفلحون وقال تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة للبسان يفته العالمين حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو چار ذمہ داریاں ایک مسلمان پر عائد کی گئی ہیں پہلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا دوسری آپ کی عزت و توقیر کرنا اور وہ اس لحاظ سے کہ عملی طور پر جو فیصلہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کر دے جس چیز کے جو معنی حضور متعین کر دیں اس سے دائیں بائیں نہ جانا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو اپنی رائے پر فوقیت دینا اپنی تمام خواہشات کو اپنی تمام آزادیوں کو اپنے تمام تر سوچ کو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کے رکھ دینا اور پھر جس حد تک جو آزادی آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملے اس کو اس سے فائدہ اٹھانا اور اس کو اویئر کرنا یہ اس عزت و توقیر کے اندر شامل ہے اس کے بعد وہ نشرو ہو ان کی نصرت کریں ان کی مدد کریں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بوجھ ڈالا گیا ہے انہیں ماں ہم ملا حضور کے ذمہ وہ ہے جو آپ کو اٹھوایا گیا ہے خود آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بوجھ کے تلے دبے ہوئے تھے اور یہ اس کا ایک مظہر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن ابو بکر سے دیگر تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول کی بال اچانک آپ کے فیض و شروع ہو گئے تو آپ نے فرمایا شہیہ ہود ہُوا خواتہ مجھے سورہ ہود اور اس جیسی صورتوں نے بوڑھا کر کے رکھ حضور نے خود اپنے آئیڈیا سے اور اپنی پلاننگ سے اور تقریریں کر کے اور محاذرات کر کے اور لوگوں سے ووٹیں لے کے رسالت نہیں لی تھی بلکہ آپ کو اٹھوائی گئی تھی اور آپ کے لیے یہ ایک سرپرائز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہو گیا تھا ایک شوق تھا اس کے لیے انہ حُم ملا حمال کہتے ہیں کلی کو حمل کہتے ہیں بوجھ کو ہم میلا اٹھوایا گیا بوجھ انما الحما ملا اور جب اٹھوایا گیا تو فرمایا اوہ الدسر کم فنزر اے کپڑا لپیٹ کے لیٹنے والے کم گم کھڑے اور انتظار کیجیے اب لیٹنے کے دن گئے فنما علحم میلا اس مشن میں اس کام میں اس بوجھ میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹانا یہ بھی پچھلے ایمان کا لازمی تقاضا ہے آپ جس پر ایمان لاتے ہیں اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں اور اگر آپ اس کی عزت و توقیر کرتے ہیں تو پھر اس کے بوجھ کو آپ کو اٹھانا پڑے گا اس کو آپ کو لازم مساہدہ کرنا پڑے گا لازم ان کی مدد کرنی پڑے گی آپ دیکھتے ہیں مولوی صاحب اگر سامان اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں تو دور دور کے لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں دے دیں کوئی کہتا ہے مجھے دے دیں کوئی کہتا جی مجھے دے دیں جی یہ کیا ہے یہ احترام کا مظہر ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کے بوجھ کو آپ شیئر کریں تو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بوجھ اٹھوایا گیا تو میں تو دور دور کے کہنا چاہیے کہ حضور ہمیں دیں کوئی چائنا لے کے جا رہا ہے کوئی اس کو ٹرکی لے کے جا رہا ہے کوئی اس کو یمن لے کے جا رہا ہے حضور ہم وہاں لے کے جاتے ہیں کہ اصل ذمہ داری جو اصل کلمہ پڑھنا لوگوں نے وہ حضور کا پڑھنا اصل ذمہ داری حضور کی ہم تک پہنچانا ہماری ذمہ داری بحثیت امتی اس ایمان کا جو ہمارا نبی پر ہے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لازمی تقاضہ یہ ہے کہ ہم آپ کے مشن میں آپ کی مدد کریں وہ ہو حضور نے ذاتی جائیداد بنانے میں کسی سے مدد نہیں لی کسی نے مدد کی ہوگی مسجد نبوی بنانے میں کی ہوگی حضور کا حجرا بنانے میں کسی نے نہیں کی وہ کچے تھے جیسے بھی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنے نے محنت نصرت یہاں مراد یادین آمان کو انصار اللہ سورہ صاحب میں فرمایا اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤں اب یہاں رسول کی مدد کو رسول کی نصرت کو اللہ کی نصرت کہا گیا اس لیے کہ جو بوجھ حضور پہ ڈالا گیا وہ اصل بوجھ اللہ کا تھا. فرمایا اللہ یقون لِلنَّاسِ عَلَى اللہ حجتن تاکہ لوگوں کے پاس اللہ کے خلاف کوئی حجت نہ ہو اتمام حجت کے لیے کوئی کا انگلی اٹھا کے یہ نہ کہے کہ صاحب آپ نے ہمیں پہنچایا نہیں ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہم نے کس سے بچنا تھا کیا کام کرنا تھا تو چونکہ احکامات اللہ نے جاری کیے ہیں لہذا ان کو انسانوں تک پہنچانا سب سے پہلی ذمہ داری اللہ کی تھی ان لال ہوتا یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم گائڈ کریں رسول نے اس ذمہ داری کو شیئر کیا اور فرمایا اللہ حلب اللہ تو اس کے بعد جب انہوں نے اقرار کر لیا تو فرمایا فالیو بلے گل شاہد الغائبات تم جو موجود ہیں اب ان تک پہنچا دیں جو موجود نہیں تو رسول نے شیئر کیا اللہ تعالی کی ذمہ داری کو ہدایت کی ذمہ داری کو اور دے اتم اس کو پورا کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مشن میں حضور کی مدد اب وہ اس کی ڈیٹیل آگے آئے گی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں سے متعلق وکتا با نور اللہ جی اور اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ نازل ہوا جو ان کے ساتھ بھیجا گیا دیکھیے یعنی یہ نہیں فرمایا وکتا با ان نور اللہ یہ نہیں فرمایا وتا با نور اللہ جی ان دلا ہے نہ آلئی ہے اپان ہم نہ الا ہے ٹوڈز ہم کیا ہے مو پتا چلتا یہ دو الگ الگ چیزیں حضور الگ تشریف لائے ہیں اور یہ نور الگ تشریف لایا ہے ماںب نوری ان دیا حضور بھی نازل ہوئے یہ بھی نازل ہوئی اسی لیے حضور کو الگ بینا کہا گیا ہے لام یاقون کفار وال مشرقی نہ ممفقین رسول امین اللہ رسول کی ذات بذات خود بھی ایک بینا ہے وہ لائٹ ہاؤس ہے اور قرآن ان کے ساتھ نازل ہوئے آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن وہ کتاب ہے جو انسانی نفسیات انسانی جو و جوارے ہیں اس کے ان کے فنکشن کو متعین کرتی ہے اور اگر فنکشن وہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی خرابی ڈسک اسکین کریں کہاں خرابی ہے ٹھیک ہے اس کتاب کو دیکھ کر اس کے مطابق انسانوں کی کے ذہنوں کی تربیت کرنی اس کا تذکیہ کرنا اب یہ کتاب اور آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم اور کتاب استاد اور کتاب دو چیزیں ان میں سے اگر آپ کتاب کو لے لیں گے معلم کو چھوڑ دیں گے تو آپ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے اس لیے کہ آپ کتاب کو دیکھیں گے اپنی مرضی سے ایک ایک لفظ کے پچاس پچاس معنی ہیں آپ اپنی مرضی سے جس کو بھی سلیکٹ کر گے کسی سے متعین کروانا پڑے گا کہ صاحب یہ جو آیت ہے اس میں یہ لفظ کیا معنی رکھتا ہے اور جب یہ یہاں آتا ہے تو یہاں اس کے کیا معنی ہو جاتے آپ کو پتہ ہماری اپنی زبانوں میں بھی الفاظ وہی ہوتے ہیں لیکن سیاق و سباق میں آتے تو بدلی ہو جاتی ان کا کوئی دوسرا مانا ہو اور پیروی کریں اس نور کی جو ان کے ساتھ نازل ہوا ہے اسی کو فرمایا عتی اللہ وتی الرسول عتی اللہ ہو گیا قرآن حکیم کے جو بھی احکامات ہیں وہ اللہ عطی الرسول ان کی جو تفسیر بیان کی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو قرآن کا ماسٹر تسلیم کرنا آپ کے علم کو آخری اپلت کورٹ جو فیصلہ حضور نے کر دی ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں آپ کو پتا ہے سپریم کورٹ کہتی ہے جی ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم ایکسپلینیشن کریں آئین ہم وضاحت کریں کہ یہ جو آپ کے درمیان کنفیوژن پیدا ہو گیا کسی خاص کلاس پہ اس کا مطلب کیا ہے ایک پارٹی ایک سیاسی پارٹی کہتی ہے اس کا مطلب یہ ہے، دوسری سیاسی پارٹی کہتی اس کا مطلب چلو جی سپریم کورٹ کے پاس چلتے سپریم کورٹ کہتے ہیں جی اس کا مطلب یہ ہے اور سپریم کورٹ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ فائنل ہے اب کوئی اس کے ساتھ اختلاف نہیں معانی میں اختلاف ہوگا نحاس کا کیا معنی لغت میں یوں آیا فلاں میں یوں آیا فلاں میں, فلا میں یوں آیا چلو چلتے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پلٹ کورٹ اس آئین قرآن کی وہ ڈیفنیشن کریں گے اس کی ایکسپلینیشن وہ کریں گے کہ اس کا مطلب کیا اور وہ فائنل ہے آپ کے فیصلے کے بعد فرمایا فائن تنازع تم فی شعین فرعدو ہے اللہ اور اگر تم کسی چیز کے بارے میں تمہارے اندر کوئی ڈسپیوٹ کھڑا ہو جاتا ہے کوئی تنازع پیدا ہو گیا فرعدو ہے اللہ اور رسول اسے اللہ رسول کے سامنے رکھو وہاں سے جو فیصلہ ہو جاتا ہے وہ فائنل فیصلہ نور اللہ جن دلما. اب نصرت کس میں آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو سمجھئے تاکہ ہمیں ہماری ڈیوٹی پتہ چلے جو سبسٹی ٹیوٹ ہوتا ہے وہ وہی سبجیکٹ پڑھاتا ہے جو اس سے پہلے پڑھا رہا ہوتا ہے ماسٹر بیمار ہو گیا انگلش کا تو جا کے میتھ نہیں پڑھائی جائے گی جس کو بھی آپ بھیجیں گے وہ سبسٹیوٹ کرے گا اس کو وہ انگلش ہی پڑھائے گا اگر ہمیں نصرت کرنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کام سمجھنا پڑے گا کہ حضور کام کیا کر رہے تھے اس لیے کام تو ہم نے کرنا اس میں ہے امین اور رسول امین ہُم یتلو علیہ حمایات وہی ہے جس نے امیین کے اندر رسول مبعوث کیا ہے اب یہ امی جو اصطلاح ہے یہ استعمال تو ہونا شروع ہو گئی انپڑھوں کے بارے میں جب کوئی چیز کسی سے منسوب ہو جاتی ہے تو بعد میں وہ چیز اس کا نام پڑ جاتے ہیں اصل میں اہل وہی جو ہیں جنہیں اہل کتاب کہتے ہیں اہل کتاب کے مقابلے میں جو اس اس کی اپوزٹ وہ ہے امی جن کے پاس رئی ہے جن کے پاس رہی نہیں جن کے پاس علم ہدا الہدا ہے جن کے پاس علم, علم الہدا نہیں ہے امی کا مطلب یہ جیسے عرب کے مقابلے میں آجم ہے آپ آجم کا مطلب کہ جب ارب کے مقابلے میں ہزم بولا جائے گا تو اس سے مراد گونگے نہیں ہوگا بلکہ ایک قوم کے مقابلے میں دوسری قوم اب چاہے وہ انگریز ہے چاہے وہ فرینچ ہے چاہے وہ امیرکن ہے چاہے وہ پاکستانی ہندوستانی ان کے مقابلے میں جب عرب کے مقابلے میں آئے گا تو کیا آئے گا حجم گنگا ہے. چاہے بڑی تکریفیں کرتا ہے, ہے. یہ لیکن ارب کے مقابلے میں آئے گا تو کیا کہے گا آج امیر پہلے کتاب کے مقابلے میں امی ان لوگوں پر اللہ نے احسان کیا جن میں اب تک رسول نہیں آیا اور یہود و نصارہ ان کو امی کہ جن کے پاس علم ادا ہے ہی کوئی نہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے ایک امی نبی بھیجا امیوں میں سے امی نبی بھیجا جو یتلو علم آیات اللہ کی آیات ان پر تلاوت کر انہیں نہیں پتا اور کوئی چینل نہیں حضور کے منہ سے نکلتی ہے تو پتا چلتا ہے یہ اللہ کا حکم ہے اور جس منہ سے وہ حکم نکلا اسی منہ سے دوسرا حکم بھی نکلا اور عدالت کا اصول یہ ہے قانون کا بھی اصول. اس وقت جو ایگزسٹنگ قانون ہے دنیا کا انٹرنیشنل لا یہ ہے کہ آپ ایک گواہ کی آدھی گواہی قبول نہیں کر سکتے اور آدھی ریجیکٹ نہیں کر سکتے کہ ایک بندے نے گواہی دی کہ جی فلاں آدمی کو میں نے قتل کرتے ہوئے دیکھا اور میں فلاں جگہ تھا جب میں نے اس کو دیکھا آپ یہ نہیں کہہ سکتے صاحب کہ یہ تو اس نے جھوٹ بولا کہ میں فلاں جگہ تھا اور یہ اس نے سچ بولا ہے کہ اس نے قتل ہوتے دیکھا آپ کو اس کی دونوں باتیں ماننی پڑیں گی یا دونوں رد کرنی پڑیں. اگر آپ کو یہ گمان ہے کہ وہ جگہ والی بات اس نے جھوٹ بولی وہ وہاں نہیں تھا اور وقیل یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ صاحب یہ صاحب تو اس وقت فلان جگہ تھے یہ میرے پاس ثبوت ہے جب آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ یہ بات جھوٹی ہے کہ یہ اس موقع پہ موجود تھا تو اس کی یہ بات آٹومیٹکلی جھوٹ ثابت ہوگی اس نے قتل ہوتے دیکھا آپ آدھی گواہی تو حضور کی مانتے ہیں کہ یہ قرآن ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یہ اللہ کا کلام ہے یہ ابھی ابھی مجھے اللہ نے میرے اوپر وہی کیا ہے اور اللہ کے ریفرنس سے دوسری بات جب اسی منہ سے نکلتی ہے تو آپ اس کو کہتے نہیں جی ہم یہاں اس کو نہیں مانتے آفات و مینون اب باغ جب لانے والوں کو آپ نے جھٹلا دیا لا علم ثابت کر دیا انہیں پتہ ہی کسی چیز کا نہیں تو ساری چیز جو ہے وہ رد ہوگی یتلو لو آیات آیات کی تلاوت قرآن حکیم کی تلاوت خود قرآن حکیم کی تلاوت کے اندر اتنا زور ہے اگر آدمی سمجھ کر پڑے کہ بڑے بڑے وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ جی یہاں تو امکان ہی کوئی نہیں ہے قرآن حکیم ان کو شفا دے دیتے شفا ان فی صدور اس میں شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں میں پیدا ہوتی بیمانی ہے حسد ہے بغض ہے کینہ ہے مختلف وساوس ہیں ان کی شفا ہے فی یہ شفاس فی یہ شفاول, شفاول معاف صدور یقل علیہم آیات تو قرآن حکیم کی تلاوت قرآن حکیم کو آگے پہنچانا قرآن حکیم کو زیادہ سے زیادہ نشر کرنا اس کو بڑھائیں اس کو اسٹڈی کریں یتلو علیہ مایاتی واہ یو وہ ان پہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور ان کا تذکیہ کرتے ہیں تو قرآن کی آمد کا پہلا مقصد تذکیہ ہے تذکیہ کیا ہے زکات تزکیا مال کی صفائی آپ اس میں سے ڈھائی پرسینٹ نکالتے ہیں باقی آپ کے پاک ہو گئے یہ تزکیہ ہے مال حضور نے فرمایا حسنو اموالکم والم بس زکات کے ذریعے اپنے مالوں کو قلعے میں ڈالو حسنو ان کی حفاظت کرو محسنہ بیا ہوئے مرد اور عورت کو کہتے ہیں وہ ایک قلعے میں ہے اب اگر اس کو توڑتا ہے تو پھر اس کے خلاف سخت ایکشن ہو حس نو ہم بھی مالوں کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے تزکیہ یہ ہے جو کسان کرتا ہے عربی زبان جس میں قرآن حکیم نازل ہوا ہے اور جن لوگوں میں نازل ہوا ہے کیونکہ وہ اس کی اصطلاحات کو سمجھتے تھے جوہی وہ نازل ہوتی تھی انہیں پتہ چل جاتا تھا مقصود کیا ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں تو بڑی مثال دے کے سمجھانی پڑتی جب ان سے کہا یو ذکیم تو تزکیے کا پورا پراسس اے ٹو زی ان کے ذہن سے گزر جاتا تھا کہ قرآن یہ کام کرنے آیا جو ہم زمین کے ساتھ کرتے کھجور یا انگور اپنے خول سے باہر نکل جائے اپنی جلد سے اپنی اسکن سے باہر نکل جائے تو اس کو کہتے تھے فسک فاسک کا تمر کھجور ہو گئی اپنے خول سے نکل گئی ہے اب یہ ٹھیک طریقے سے پکے گی نہیں کوئی بھی پھل جب اپنی اللہ تعالی نے اس کے گر جو ایک اسکن پیدا کی اس کی حفاظت کے لیے اسے جب باہر نکل جاتا ہے تو اس کو وائرس لگ جاتا ہے کوئی بیکٹیریا بیٹھ جاتا ہے کوئی کیڑے پڑ جاتے ہیں اس طرح انسانی جلد بھی اللہ نے جو حفاظت کے لیے رکھی ہے وہ بھی جب پھٹ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں انتظام کرنا پڑتا ہے کہ بھائی کوئی اینٹی سیپٹک اور ڈس انفیکٹنٹ کو چیز جو ہے وہ جو جہاں سے جراثیم کو اندر نہ جانے دے وہ دروازہ کھل گیا جب کہا جاتا فاسا کت تھا اس کا مطلب کھجور فاسق کو ہو گئی ہے اب اس کا ایک دروازہ کھل گیا جہاں سے اندر جا سکتا ہے کوئی بھی کیڑی کوئی بھی کوئی چیز جب کہا گیا کہ الاقاعم الفاصون انہیں پتا چل گیا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے ان لوگوں کا دروازہ کھل گیا فسق کا اب ہر چیز یہاں سے داخل ہوتی رہے گی فاسک اس کو کہتے ہیں جو اسلام کی اسکن کو اسلامی قوانین رولس اینڈ ریگولشن کی اسکن کو توڑ دیتا ہے باہر ہو جاتا ہے آپ اس کی گارنٹی کو نہیں دی جا اب وہ ٹھیک طریقے سے پکے گا نہیں سوسائٹی کے اندر سو ایکٹ کے معاملات سے باہر نکل گئی اسی طرح جب تزکی کا لفظ استعمال کیا جاتا تو سب سے پہلے آپ حل چلاتے آپ جڑی بوٹیاں نکالتے ہیں آپ زمین کے وطر کا خیال رکھتے آپ اس کی اندر کھاد ڈالتے اور جب آپ دیکھتے ہیں کہ اب اس کے اندر نمو کی ساری قوتیں موجود ہو گئی ہیں پندرہ دن ہم نے اس کو چھوڑ کے رکھا مہینہ اس کو چھوڑ کے رکھا راجا حال چلائی ہے سورج کی کرنیں بڑی ڈیپ اس کے اندر گئی ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے سہاگا چلایا ہے میڑا مارا ہے پھر اس کے بعد کھاد دی ہے بارش ہوئی ہے پھر آپ نے دوبارہ سکت... ایک کسان کو پتا ہے کہ میں نے بیج کو ڈالنے سے پہلے کیا کچھ کرنا ٹھیک ہے اسی طریقے سے قرآن حکیم حل بھی چلاتا ہے قرآن حکیم پرانی جڑی بوٹیاں اوہام اور توہمات جو بندوں کے ذہنوں میں گسے ہوئے ہیں وہ نکالتا یہ ڈی فریگمنٹ کرتا ہے انسانی زہن کی اور پرانے پروگراموں کو فارمیٹ کر دیتا جو بھی بیڈ سیکٹر اس کے اندر ہیں جو بھی خرابیاں ہیں سب سے پہلا کام ان کو درست کرنا ہے پہلا جو مرحلہ ہے وہ جو پہلے بھرا ہوا ہے اس کو فارمیٹ کرنا ہے اس کو نکالنا ہے اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ڈالنا جو ہے بعد میں وہ آسان ہے بنسبت اس نکالنے کے اس لیے کہ بندہ چمٹ گیا ہے نکالنے آپ نکالنا چاہتے وہ نہیں نکالنے چاہتے پکڑ کے بیٹھا ہوا لیکن ہارڈ ڈسک وہی وہ رہے گی عمر وہی وہ ہے تبدیلی کہاں ہوئی ہے وہ فارمیشن اور وہ انسٹالیشن کہاں ہوئی ہے اندر ہوئی بندہ باہر سے وہی ہے. اور یہ کمال ہے کہ کوئی نئی جماعت لے کر حضور نہیں آیا آسمانوں سے لے کر اترے نہیں اور ان کے ذریعے ٹھیک نہیں کیا بیماروں کو لیا ان کو ٹھیک کیا انہی کو ڈاکٹر بنا دیا ایک نعت کے الفاظ ہیں جو راستے کے سگے گراٹھے بنے ہوئے ان کو نشانے راہ بنایا حضور جو پتھر رستہ روک کر کھڑے تھے وہ پتھر اب جنت کے رستے کا نشان بن گئے اس پہ لکھا جنت کتنی دور جنت کا رستہ کون تھا آدمی کو جب پتہ نہ ہو کس طرف جانا تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ وہ جو رستے کے سائن بورڈ ادھر تیر کا نشان کدھر جاتا ہے اب تمہیں ابو اور عمر بتائیں گے ان پہ تیر کا نشان لگا کہ جنت کدھر جو راستے کے سنگے گراہ تھے بنے ہوئے پتھر وہی ہے بورڈ وہی ہے پہلے جہنم کی طرف جانے کا راستہ بتاتے تھے اب اس پہ محمد نے کیا کہ یا صلی اللہ وسلم اس کو نشانے لا بنایا حضور نے تو اس ذہن کا تذکیہ کرنا اور دیکھنا یہ کہ وہ خرابی آئی کہاں پہ سب سے پہلے ذہنوں کی تصویر عقائد کی تصویر لوگ سوچتے ہوں گے ٹھیک ٹھاک پروگرام چل رہا ہوتا ہے یہ درمیان میں مولوی صاحب اختلافی باتیں کیوں کرنا شروع کر دیتے لوگ سن رہے ہوتے ہیں یہ قرآن بیان کر رہے ہوتے ہیں پھر یہ درمیان میں عقیدوں کی بات کر کے توڑ کیوں پیدا کرتے مسئلہ یہ کہ مریض جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو ٹٹولنا شروع کرتے جہاں تک مریض سکون سے بیٹھا رہتا ہے ڈاکٹر کو پتا ہوتا ہے یہاں خرابی کوئی نہیں یہاں ٹائم ضائع کرنے والی بات جہاں مریض ہاتھ رکھے ڈاکٹر ہاتھ رکھ کر مریض کے منہ سے ہائے نکل جائے ڈاکٹر وہیں پکڑ کے بیٹھ دے اب اس جگہ کا ایکس رے کروانا ہے اب اس جگہ کو دیکھنا ہے یہاں کیا ہو خراب وہی ہے جہاں سے ہائے نکلی آپ ریڈیو بھی ٹھیک کرتے ہیں کوئی چیز تو آپ تار کوئی لاتے ہیں جہاں چور چور ہوتی ہے وہیں خرابی ہوتی ہے یہ اس چیز کا مظر ہے کہ خرابی یہاں پہ باقی درس سننے میں کوئی نہیں لوگ آ کے بیٹھیں گے پہلے سب میں نماز پڑھیں گے دروس بھی سنتے رہیں گے یہ تو کہ نشہ ہو گیا نا جہاں چور, چور ہوتی ہے پتا چلتا ہے کہ وہ خرابی ابھی وہیں پر موجود ہے وہ ایرن موجود ہے حضرت ابو بکر سے دیگر تعالیٰ عنہ کو مکے والوں نے کہا کہ آپ اپنی نمازیں پڑھیں جا رہے تھے ہجرت کر کے رستے میں کسی نے دیکھا ہونے کا اس قوم میں کیا فلاح ہے اس قوم میں کیا خیر ہے آپ جیسے بندے کو نکلنے پر مجبور کر دیں اتنا اچھا بندہ جب آپ جیسا شریف آدمی جس بستی کو چھوڑ کے جانے پہ مجبور کر دیا جائے اس بستی میں کیا خیر باقی رہ گئی ہے آؤ میرے ساتھ آؤ میں گارنٹی دیتا ہوں میں آپ کو امان دیتا ہوں آپ آئے میری اس زمان کے اندر پہ رہیں آپ چلے گئے واپس ان صاحب نے جا کے بتا دیا سب کو کہ یہ اوبکر اب میری امان میں ہیں، ان کو ہے کوئی نہیں ان کا دیکھیں جی آپ ان کو اپنی امان میں رکھیں بالکل ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے یہ اپنا نماز روزہ کریں اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے نوافل پڑھیں یہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں لیکن یہ ہمارے علاؤں کو برا نہ کہیں ان کو بے بس نہ کہیں ان کو یوز لیس نہ کہیں ان کی توہین نہ کریں ان کو بے اختیار نہ کہیں اپنی نماز پڑھیں ہمیں کوئی اعتراض ابو وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز کے بعد قرآن پڑھا کرتے تھے بار ایک تھڑا بنا ہوا تھا جیسے بدوؤں کا رواج ایک بار ایک ریت پہ بنا دیتے ہیں کوئی چیز رکھ کے تو وہاں پہ بیٹھتے ہیں اس تھڑے پہ بیٹھتے قرآن پڑا کر اس وقت تک جو نازل ہو چکا اور اس وقت جو مکے میں نازل ہو رہا تھا وہ ہو عقیدوں کے بارے میں رات تو لوگ سنتے تھے متاثر ہوتے تھے صاحب سے کہا کہ یا تو آپ اپنی گارنٹی واپس لے لیں پھر ہم ان کو دیکھ لیتے اور یا آپ ان سے کہیں گے کہ یہ اونچا قرآن نہ پڑھا اپنی اس نے ہدایت لینی ہے تو دل میں پڑھے سواب لے یہ ہمارے بندے کیوں خراب کرتے ہیں؟ اس بندے نے آگے کہا کہ صاحب میں نے آپ کی گارنٹی لی تھی لیکن بات بہت مشکل ہو گئی ہے آپ یہ آہستہ ذرا پڑا کریں اپنے اندر تاکہ لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے مکے والوں کسی پہ اتراض ہے آپ نے فرمایا تم اپنی گارنٹی اٹھا لو میرا رب میرا ضامن کافی میں نے یہ کام تو کرنا حضرت شعیب علیہ السلام کو نماز پڑھنے کی قوم نے اجازت دے دی ان کا کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھیے اب ہوا یہ کہ انہوں نے جا کے ان کی منڈیوں کو چیک کرنا شروع کر دیا یہ تم ملاوٹ والا مال کیوں بیچتے ہو یہ تم نے کم توول ناپ کیوں رکھے ہوئے تو ان کا سرکار یہ نماز کچھ لمبی نہیں ہو گئی آپ فالو یا شعیب ہمیں نہیں پتا تھا کہ نماز اس کا نام ہے کہ آپ آگے ہمارے معبودوں کو بھی بے اختیار بتائیں گے اور آپ ہمارے فائنینشیل جو معاملات ہیں ان کو بھی آ کے جو ہے کریٹیسائز کریں گے آ, نماز اس کا نام ہے یہ نماز ہمیں ہم نہیں چاہیے یہ نماز ہم برداشت نہیں کر سکتے تو سب سے پہلے جو محنت ہوئی تیرہ سال کی محنت ہوئی عقیدے ٹھیک کرنے کی خراب ہی بات کمانڈ کہاں سے ملے آپ آل ریڈی کمانڈیں لے رہے ہیں ایک پروگرام آر ریڈی جب بھی آپ کو چیز فیڈ کرتے ہیں تو کیا آپ کو کمپیوٹر کیا کہتا ہے کہتا ہے صاحب یہ پروگرام پہلے ایگزٹ کرتا ہے یہی کہتا ہے آپ اپنا ای میل ایڈریس لکھیں اگر وہ آر ریڈی کسی کو ملا ہوا ہے تو وہ آپ کو کہے گا کہ اس نام کی آر ریڈی ای ایک ایڈریس موجود ہے آپ اس کے ساتھ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو ریپلیس کرنا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جو بھی کمانڈ دیں آپ پتہ چلے صاحب پہلے ایک پروگرام یہاں ایگزٹ کرتا ہے تو کام چل جائے گا نہیں بار بار, جائے بار بار سلائیڈ آ جائے گی بار بار سلائیڈ آ جائے جیسی ہماری آج کل آتی ہے جو بھی اللہ رسول کا حکم آتا ہے سلائیڈ آ جاتے یہاں تو پہلے گند بلا بہت بھرا ہوا مدینے میں نازل ہوتا تھا فوراً کیوں کر لیا جاتا تھا اس لیے کہ وہاں سب کچھ پہلے والا فارمیٹ ہوا ہوا تھا وہاں بالکل صاف تھا جو مرضی ہے پروگرام بھر لو وہاں رشتے ناطے بھی فارمیٹ ہو چکے تھے باپ کے ہاتھوں بیٹا اور بیٹے کے ہاتھوں باپ قتل ہو رہا ہے گزبے بدر جو تھی وہ انسانی تاریخ کی عجیب لڑائی تھی جس میں دو قومیں نہیں لڑ رہی تھی دو نظریے لڑ رہے تھے ایک نظریے والا دوسرے نظریے والے کو قتل کر رہا ہے اگرچہ وہ اس کا باپ ادھر بھی خون ہے ادھر بھی خون تو قرآن حکیم کا سب سے پہلا کام وائرنگ چیک کرنا ہے اب مکے والے چور چور اسی بات پہ کرتے انہوں نے وفد بنا کے بھیجا حضرت ابی طالب کے پاس کہ اپنے بھتیجے کو آپ یہ کہیں کہ ہمارے علاقوں کو نہ کی اور حضور گالی کسی کو نہیں دیتے کبھی حضور نے نہیں کہا ماض اللہ سما ماض اللہ کے لات کی مانگ کیجیے اور منات کی بہن کیجیے کبھی کہہ نہیں گا تو برا کس چیز کو وہ کہہ رہے تھے برا وہ کہہ جب حضور کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے کہ برا کہ آپ جی, انسلٹ کرتے ہیں ہاں آپ یہ کہیں, یہ سب کچھ کر سکتے بڑی تعریف اب بھی یہی ہے ہم اولیاء اللہ کو کسی نے کبھی گالی دی نہیں دی اللہ کے بندے ہیں اس کو گالی دے کے کسی نے اللہ کے خلاف اعلانے جنگ کرنا ہے ان کی محنتیں وہاں صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا نہیں ہیں اس پہ کہتے ہیں جی انسلٹ کرتے ہیں نہیں من یعنی ولیانو خدا نہیں من دے جی اعتراض یہ وہ بھی یہی کہتے تھے یہ ہمارے بتوں کو برا بلا میں برا بلا کیا کہتے ہیں یہی کہتے نہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے نہ سن سکتے ہیں نہ پکڑ سکتے تنحدون اس کی بندگی کرتے ہو جس کو خود تم نے بنایا جس کے خالق تم خود ہو خالق ہو کہ مخلوق کی عبادت کرتے ہو خود وہ مزار بنایا ہے خود ان کو غسل دیا ہے خود ان کو کفن دیا ہے خود ان کا جنازہ پڑا ہے ان کے لیے دعا کیا کہ نہیں بغیر جنازے کے دفن کر دیا ہے کہ ولی اللہ اس کو دعا کی ضرورت کوئی نہیں ہے اللہ محفل نے آئیے نا پارک دفن کیا نا خود اوپر چپس لگائی ہے انہوں نے نہیں لگائی ان کی قبر پہ تو نے سنگے مرمر لگایا تیرے گھر پہ وہ آ کے لگائیں گے اصل مسئلہ یہ ہے کہ خرابی عقائد میں اس وقت بھی مکے والوں کے جب ہم کہتے ہیں کہ جی وہ زمانہ جاہلیت ہم سمجھتے پتہ نہیں کتنے جاہل ہوں گے وہ لوگ نہ انہیں کوئی ایٹیکیٹس پتہ ہوں گے نہ انہیں کوئی ادباداب معلوم ہوں گے نہیں جو زمانہ جاہلیت جسے ہم زمانہ جاہلیت کہتے ہیں اس سے مراد ہے کہ اسلام سے پہلے کا دور زمانہ جاہلیت اسلام علم ہے اور اس پر چلنے والے عالم ہیں اس سے مراد دی ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے اندر اتنا اتنے ٹکٹس کہ اس پوری جنگ کے اندر انہوں نے عورتوں کی اسمت دری نہیں کی جگ لگی ہوئی ہے اختلافات آپس میں ہجرت ہو رہی ہے ریت نہیں کی کسی عورت پکڑ انسلٹ نہیں کی کسی اورت کس طریقے آج جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں آپ روز سنتے ہیں ہندوستانی فوجوں نے اتنی کشمیری عورتوں کی سمک کر دی اور پوتی کی اور ماں کی اور ساس کی تینوں کی نو سال سے لے کے باسٹھ سال کے اور ایک ہی گھر کے اندر سمک اس کا نام ہیلم یہی نہیں یورپ کے اندر بوسنیا کے اندر کیا ہو جہاں تعلیم کا جو تناسب ہے ان کو تو آپ جائل کہہ لیں بوسنیا اتنا ڈیولپ ایریا تھا جہاں تعلیم کا ریشو سو فیصد ہے سو کے سو بندے پڑے ہوئے وہ جائل نہیں بھوسنیا میں جو ظلم ہوا انسانی تاریخ کا آپ نے دیکھا انسانی بدنوں کو سربوں نے کھاد کے طور پر استعمال کیا ٹریکٹر چلایا لاشوں پر زمینوں کو سرخیز کیا اس کو جہالت نہیں کیا عقائد صدیوں سے اوہام بھر دیے گئے تھے بندے کے اندر رب کا نائب ہو کے دوسروں سے ڈرتا تھا جن کمزور ترین مخلوق ہے جن جنوں کو خدا بنایا وہ کسی وادی میں قیام کرتے تو پہلے کہتے میں اس وادی کا جو سردار ہے جو جن ہے میں اس کی پناہ چاہتا ہوں اس چیز سے ان جنوں کے اندر خناس جب صاحب قابو آ جائے نا چپراسوں کے تو رشوت تب چلتی صاحب کے نام پر وہ کھاتے انہوں جا کے پیپر رکھنے صاحب نے سائن کر دینا اس نے باہر پیسے لیے ذاتی طور پہ کوئی پیش ہو جائے تو سو مین میخ نکالی جاتی جنہوں نے یہ دیکھا کہ یہ تو اللہ نے تو پیدا کیا تھا نائب اپنا یہ تو ڈپٹی تھا اللہ تعالیٰ کا یہ تو واسرائے تھا اور یہ پنا میری مانگ رہا ہے وہ ان کا نسور جن ہے وہ ان کانا رجالم منل ان سے یا جن فضاد ہم رہا کا جب انسان جنوں کی پنا مانگنے شروع ہو گئے تو جنوں کی سرکشی بڑھ گئی ان کا بس بلے بلے ہو گئی سارے تھلے لگ گیا انسان لاگ آپ دیکھ لیں پوری جدو میں جو حضور نے تیئیس سالوں میں کی ہے کبھی جنوں سے مدد نہیں لی حضور کہ گھوڑے کا میں جا کے ذرا گھوڑے لے آؤ یا کوئی جن ہی گھوڑا بن جائے عام طور پہ جن لوگوں کو گھوڑے کھوتے کی شکل میں ہی نظر آتے جب بھی کہانی پڑے آپ اخبار میں پتہ چلے گا کوئی گھوڑا تھا کوئی کھوتا تھا کوئی خچر تھا تو حضور نے نہیں کہا پانچ داس جن گھوڑے بن جاؤ ہمارے پاس صرف دو گھوڑے ہیں بدر تلوار ہی لے آؤ نہیں ہم سینئر ہیں ہمارے شایان شان نہیں ہے کہ ہم ان کی مدد لیں اگر ان سے کام ہو جاتا تو ہمیں پیدا کیوں کیا تھا اس نے اب پتا جی کسی عورت کو جن پڑا پورا ملک اٹھایا میرا پتر کدوں آنا ہے بھائی وہ میرا والیاں چوری ہو گئی ہیں یعنی نے کس نے چوری کی ہیں جن کو ناک کے نیچے کا بھی پتا نہیں ہوتا اللہ تعالی نے جو احوال سے استمبات کرنے کی صلاحیت انسان کو دیا کہ دو چار باتیں سننے کے بعد جو اندازہ لگاتا ہے بندہ جن کو وہ صلاحیت بھی حاصل کوئی نہیں اتنی جھوٹی مخلوق ہے یہ وہ ادھر ادھر کی مارتا رہتا بندے بننے جو جی اس نے بتایا اس کی آنکھیں بلی ہیں اب وہ ذہن کو پڑتا ہے شک اس کو کس پر اب شک جو ہے وہ اپنی ننان پر تو وہ پڑھتا وہ کہتا اس کی آنکھیں بلی ہیں ناک میں کوکا ڈالا ہوا اس نے او بات جی میری ننا دی, دی گل اس نے تو جو تیرے ذہن میں تھا وہ پار کے رکھ دیا تیرے سامنے حالانکہ جنوں کو کچھ پتا نہیں اللہ تعالیٰ فرما لوکانو یا لمون الغ مالا بساب المہم سلمان علیہ السلام کی موت ہو گیا جنوں کو پتا ہی نہیں ہے فلما قینا تو جن حقلے سلیمانی بنا رہے ہیں انہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا ہے اللہ دعبۃ الارض تا من کا سیخ جسے ہم کہتے ہیں دودت الارض دعبۃ الارض اس نے کھا لیا ہے اس کو دیمک جسے کہتے ہیں اسے کو اور پھر وہ گرے ہیں تو جنوں کو پتا چلا بھائی تو پتہ نہیں کب کا پھر وہ فٹے لے رہے کے ناپ رہے کہ یہ انہوں نے چھوڑا لکڑی پہ اور حساب لگایا کہ یہ لکڑی یہ کتنے دن میں کتنی لکڑی کھاتی ہے پھر وہ حساب لگا کے انہوں نے دیکھا کہ ان کا آسا کتنا کھایا ہوا ہے پھر انہوں نے لگایا بھئی اتنا عرصہ ہو گیا ان کو انتقال ہوئے ہوئے تو ہم تو کام ہوئے مصیبت میں پڑے ہوئے پہلے پتا ہوتا چھٹی نہ کر دیں اللہ تعالیٰ یہ بے بس مخلو تو جب بندہ ان کے پیچھے لگ جائے کسی کہانیاں سب سے پہلے ان کو نکالا گیا زہن صاف کیے گئے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور غیر اللہ سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین جلوہ جمالے حق کا دکھایا حضور نے ہر نقشے ماں سوا کو مٹایا حضور نے، یہ ہے فارمیٹ کرنا جو راستے کے سنگے گرا تھے بنے ہوئے ان کو نشانے راہ بنایا حضور نے نعتیں اچھی ہوں تو سب کو اچھی لگتی مجھے بھی اچھی لگتی ہے میں ناطے پڑھتا بھی ناتوں کی میری کیسٹ بھی ہے میں ابھی اب اچھی نعت گنگراتا رہتا ہوں نہ سے کسی کو بیر نہیں پرانے حکیم جب نعت کہتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم نہ شرح اللہ ہے لیکن وہ نعت نعت نہیں ہے جس میں نبی کو خدا بنا دی. تو سب سے پہلے عقائد کی بات یو ذکیم پہلا تزکیہ جو ہوگا وہ اعمال کا نہیں پہلا تزکیہ عقائد کا ہوگا کام کر کس کے لیے رہے ہو اصل مسئلہ یہ تو قرآن حکیم نے سب سے پہلے عقائد پہ ہاتھ ڈالا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا بے بس آخرت کے بارے میں یہ عقیدہ تک نہیں مار گئے تو مٹی ہو گئے ان ہی اللہ نا دنیا نا نا حیات و نہ دنیا نہ منہ تو نہ وہ بروسی کہا نہیں تو دوبارہ اٹھائے جاؤ فکر مت تمہیں کسی کے سامنے جانا ہے اور تم سے پوچھا جائے گا بالحق ولاؤ تراج ولا رب وہ منظر بھی دیکھنے کے قابل ہوگا جب ہی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور وہ پوچھے گا الحاظ بلحک سرکار اٹھے ہو کہ نہیں اٹھے کالو بلا و کیوں نہیں اللہ کی قسم ہم تو کھڑے ہوئے کرتے تھے پہلے اب اس, کا اب اس ماننے کا اب ایمان لانے کا فائدہ کوئی نہیں اس لیے کہ دنیا میں اس کے ماننے کے نتائج مرتب ہوتے ہیں جب آدمی کو پتا کہ میرا آڈٹ ہونا ہے کسی کے سامنے جانا ہے تو پھر وہ اپنے رسیدے مینٹین رکھتا ہے اپنے وہ چیک کرتا رہتا ہے اس سے پہلے کہ چیک کیا جائے جب قیامت کے دن تم نے مان لیا اللہ بھی ہے رسول بھی ٹھیک کہتے تھے قیامت بھی تھی جنت بھی تھی جہنم بھی تھی لیکن اب تو نہ نماز پڑھ سکتا ہے نہ تو روزہ رکھ سکتا ہے تو جب اس ماننے کا نتیجہ کوئی نہیں نکل سکتا تو ماننے کو قبول بھی نہیں کیا جائے کل یوم الفت الفا اللہ جی نے کفر ایمان وہ بھی لے آئیں گے جس دن یوم آپ بچے کے سامنے دو مٹھیاں رکھتے ہیں بتاؤ پیسے کس میں اس میں یا اس میں وہ کہتا کبھی کہ اس میں کہتا کبھی کہ اس میں ایک فیصلہ کر لیتا آپ جب کھولتے ہیں اب وہ کہنے جی اس میں اس میں تو آپ مان لیں گے نہیں اب تو تم نے دیکھ لی دی. یوم الف جس دن مٹھی کھولی جائے لائن فاللہ انہوں کفر کہا ہوم اس دن کافروں کا یہ کہ نہیں جی بننے جنت ہے کوئی فائدہ نہیں نہ ان سے معافی منگوائی جائے گی دنیا میں تو کہا جاتا نا توبہ کر لو پلڑ لو رجوع کر لو پھر سوچ لو مٹھی کھلنے سے پہلے بندہ کہتا سوچ لو ایک دفعہ پھر مٹھی کھل گئی تو سوچنے کا وقت نکل جائے یوم الفتح کھلنے والا دن تو سب سے پہلے جو تذکیہ کیا عقیدے اگر چھوڑ دیے جائیں تو اعمال مکے والوں کے بڑے پیارے تھے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے مشکوں میں بھر کے اپنے پشتوں پہ رکھ کے میں جا کے ارفات میں جا کے لوگوں کو پانی پلاتے تھے اونٹوں کے اونٹ جبہ کر دیا کرتے تھے لوگوں کو کھلانے کے ان کے جوئے اور شراب میں بھی لوگوں کے لیے نفا نفع, نفع جو آدمی نشے میں آ جاتا لوگ انتظار کرتے تھے اگر کسی کے کوئی اچھا اونٹ وغیرہ ہوتا تھا تو وہ انتظار کرتے یا کسی دن نشے میں ہوگا تو ذبح کرے گا اس کو تو پھر کھائیں گے ان کے نشے میں بھی لوگوں کا نفع ان کے جوئے میں بھی جوا لگتا تھا اور جو جیت جاتا تھا وہ اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتا اس لیے وہ اس کو نیکی سمجھتے تھے یس النا کانل خامر وال نہیں سے کلفی حماں اسمل کلفی ماں منافع والناس فیم اسمن کبیر و منافع والناس گنا بھی ہے لوگوں کا نفع بھی و اسما اکبروں میں مگر ان کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہے. تم ان کے پیٹ کی آگ بجھاتے ہو لیکن جہنم میں دکیل کے اس آگ میں ڈالتے ہو جہنم کی آگ میں ڈالتے ہو تو سب سے پہلے اپنے عقائد کو قرآن کے سامنے سبمٹ کرو پھر جیسے جہاں جہاں وہ آپ دیکھنا جب آپ نائی کی دکان پر بھی جاتے ہیں سر بنانے کے لیے تو آپ اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیتے وہ ادھر مروڑتا ہے ادھر مرتا یہاں والے تھوڑے آرام سے مروڑتے نا جو پاکستان کے نائی تھے نا جب ہم بچے ہوتے تھے تو سیپی نائی وہ تو کڑا کے نکال دیتے تھے گردن ایسے کر کے گھماتے ایسے کر کے گھماتے آپ نے ادھر ادھر ہے وہ ایسے کھڑا کرتا آپ نے ایسے کھڑا کرنا اگر سر بنانا ہے تو اپنے آپ کو نائی کے حوالے کر دو بندہ بنانا ہے اپنے آپ کو تو اللہ رسول کے حوالے کر دو جدھر موڑے ادھر مڑتے چلے جاؤ دانتوں والے ڈاکٹر کے سامنے جاتے ہو جتنا منہ کھلواتا جاتا آپ کے یہ جو باچھیں چر جاتی بعد میں پتا چلتا ہے جب ایک دو دن بعد وہاں پھر خون جمتا ہے تو پتا باچھیں چروا دیتا لیکن جتنا کرتا جاتا کھولتے جاؤ کھولتے کھولتے جب تک تم اپنے عکاد کی گٹھلی ٹیومر بنا کے اس کو کینسر کا اپنے اندر کہیں چھپا کے تو ٹھیک کیا کروانے آئے ہو قرآن کے پاس قرآن کو تو ہم نے سمجھے ہی نہیں ہے ٹھیک کرنے والا تز کیا کرنے والا ہم نے تو سواب کی کتاب سمجھا اس کو اور ثواب کا نتیجہ آخرت میں نکلے گا لہذا دنیا میں ہمارے قرآن پڑھنے کا کوئی نتیجہ ہر گھر میں قرآن مسجد قرآن سے بری ہوئی بڑی خوبصورت پرنٹنگ ہے ہر زبان میں ترجمے موجود ہے لیکن اس کا نتیجہ معاشرے میں کیوں نظر نہیں آتا اس لیے کہ ہم وہ اپنے عقائد والی اپنی اخلاقیات والی وہ ساری جو ڈسک اس کو نکال کے ہے ایک طرف رکھ دیتے وہ کبھی چلتی نہیں پتا چلے خرابی کہاں سب سے پہلے مکے میں جس چیز کا تذکیہ ہوا ہے وہ عقیدے ہیں اور سب سے زیادہ مکے والوں کو جس چیز کی تکلیف تھی وہ یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں بت نہیں گرائے تیرہ سال ایک بندہ بتوں کی طرف منہ کر کے نماز مقام ابراہیم پہ بہت بڑا بت رکھا بڑا ڈرامنا کسم کا ڈھائی نظور کا بت رکھا ہوا تھا اس لیے جب اسلام آ گیا تو وہی جو ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اب تبھی یہ نہیں مان رہی کہ وہاں نماز پڑے۔ جو بندہ بھی وہاں آتا ہے تو خیال آتا ہے یا تو بت رکھا ہوتا ہے تھوڑا سا کھسک کے ادھر ہو جاتا اتنی نفرت ہو گئی ہے جن کو خدا سمجھتے ان سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ وہاں نماز پڑھنے پہ تبھی اب نہیں ہوتی تو اللہ نے فرمایا بتاہوں مقام ابراہیم احمد نماز پڑھو یہاں بت اٹھ گیا ہے یہ مقام ابراہیم تھا چار دن انہوں نے گندہ کیا ہے گندگی نکل گئی ہے جال حق و ازاق الباطل اب نماز پڑھو صفا مروا تھا وہاں بھی صاف اور نااللہ کا بت رکھا ہوا تھا مرد اور عورت تھے حرم میں زنا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے پتھر بنا دیا لوگوں نے عبرت کے لیے اٹھا کے ایک صفا پھر دے کو مروا پھر کوئی ایک دو جنریشن وہ عبرت کا نشان رہے بعد میں وہ بھی خدا بن گئے اب ذرا جو انڈیا پاکستان سے بندہ گیا ہوگا اس کو کیا پتا کہ کی یہ کیا سٹوری ہے انت؟ انت یہاں بڑے مقدس جگہ پہ رکھے ہوئے ہیں تو یہ بھی خدا ہوں گے کہہ جدے میں ایک بہت بڑی سائیکل ہے چوک میں لگی انہوں نے بنائی ہوئی کسی آرٹسٹ نے جیسے ہمارے لیا کرتے رہتے بہت بڑی سائیکل بنا کے کسی نے لگائی تو وہاں سے گاڑی گزری تو کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا کسی نے آدم علیہ السلام کی سائیکل ہے ان کو گاڑی نفر پڑنے تو ان کا بھی یہ تھا انہوں نے ان کو مقدس سمجھ لیا اسلام آ گیا صحابہ جب جاتے صفا پہ تو دل میں ایک ہچکچاہٹ پیدا ہوتی یہاں بت رکھا ہوا ہم کیوں دوڑتے آپ انہوں نے یہ سمجھا کہ وہ جو دوڑنا تھا صحیح تھی وہ اصل میں ان بتوں کے ریگارڈ کے لیے اور ان کی گریٹنگ تھی کہ اس کے پاس آؤ پھر اس کے پاس جاؤ پھر اس کے پاس آؤ پھر, پھر, پھر, پھر اس کے پاس جاؤ بھی نہیں مانتی تھی اللہ نے فرمایا ان سفا و مروا تم ان شاء اللہ حج المن فلا جنا فلا جنا حال کوئی گناہ کی بات نہیں صفا مروہ میرے شاعر تھے چار دن انہوں نے بت رکھے اٹھ گئے شاہی مسجد میں سکھ گھوڑے باندھتے رہے کسی زمانے نکل گئے مسجد مسجد تو اصل چیز جو ہے وہ عقائد ہیں عقیدہ اگر خراب تو کچھ بھی قبول نہیں جو عورت بدکار ہو وہ سالن اچھا پکاتی ہو بریانی اچھی پکاتی ہو باتیں اچھی کرتی ہو شور کو وہ سب کچھ قبول ہوتا ہے نہیں. اس بدکاری کے مقابلے میں اس کی ساری اچھائیاں قبول نہیں اور آپ یاد رکھیے شرک اور زنا کو ایک آیت میں اللہ نے بیان کیا اللہ کے نزدیک شرک اسپریچل روحانی زنا ہے وہ بندہ زانی ہے جو مشرک فرمایا ازانی از ازانیہ تو لا یعن کہوا ازانی از لا یعن کہو اللہ زانی تن اور مشرق تو لا اللہ زانی اس لیے کہ زانی اور مشرک کی نیچر ایک ہوتی ہے وہ یکجا نہیں ہوتے ان کی فطرت ایک ہوتی ہے ان کا جرم ایک ہے اور اللہ نے یہ بات بتائی ہے اگر کوئی مرد ہے اور اس کے اندر مردانگی نام کی کوئی چیز ہے تو جتنی غیرت تمہیں اپنی بیوی کے بارے میں آتی ہے اتنی مجھے اپنے بندوں کے بارے میں آتی ہے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کہا اے بنی اسرائیل عورت ہے جس نے پہلی رات اپنے سور کے ساتھ باتے کی مثال تھی کیا انہوں نے کیا تھا شرک کیا پر میا تمہارے پیر نہیں سوکھے تھے پہلی رات تھی اور کہا کہ اجالا اللہ کمالا ہمارے اور تمہارا علاقہ کوئی نہیں تھا تو تمہیں دریا پار کس نے کروایا تھا اور تمہارا کوئی نہیں تو بابے چاچے کو مانتا نہیں تھا تمہیں ماں کے پیٹ میں کس نے بنایا تھا تیری زبان کس نے بنائی ہو یہ آنکھیں کس نے بنائی ہو یہ ناک کس نے بنائی ہے اور یہ شکل و سورت کون بنا رہا تھا تو کچھ بھی نہیں جانتا تھا تو پیدا ہو گیا تو تمہیں صاحب نے بتایا یہ میں یہاں آئی تھی تو سلام میں نے مننا تھا ایک بکرا میں نے منا تھا تو, تو پیدا ہوا تو شرک اور جنا مشرک زانی ہے اور یہ روحانی جنا اور اس بندے کی اللہ کو کوئی ادا نہیں بھاتی جو مشرق ہے چاہے وہ شرک ایک فیصد بھی اس کے اندر ہو اور ننانوے فیصد وہ بندہ مواحد ہو کوئی آدمی اپنی عورت کے بارے میں یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی عورت کسی دوسرے سے بلیزیئر منگوائے چاہے وہ اس کا کتنا کلوز دوست ہی کیوں نہ برداشت کرتی ہے غیر اور جب وہ ایکشن لے تو لوگ اسے سمجھاؤ یار وہ تیرا دوست ہے بڑا کلوز دوست ہے روز گھر آتا جاتا ہے تمہارے فیملی ٹرمز ہیں اگر اس نے منگوا لیا ہے, تو کیا ہوا? ہے تو تیرا دوست نا کوئی دشمن تو نہیں ایک جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں کسی کی پارٹنرشپ برداشت نہیں ہوتی اب لوگ کہیں کہ جی ہیں تو اللہ کے پیارے نا جی اگر ہم ان سے مانگتے ہیں تو یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے تو اللہ کے پیارے نہ. تو اپنی بیوی اپنے پیارے کے ساتھ کیوں نہیں بیجتا? وہ بھی طرح پیارا ہے اکرے تم یہاں تمہیں بڑی کراہت آتی ہے یہاں تمہیں بڑی غیرت آتی ہے اللہ کو کیا سمجھا تم نے بندہ اس کا جب جا کے کسی سے مانگتا ہے تو عرش نہیں ہل جاتا کائنات کی سب سے غیرت مند ہستی اللہ پھر رسول ہے پھر مومن اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی نے فرمائی ہے اللہ کی قسم میں تم سب سے زیادہ غیرت مند اور اللہ کی قسم اللہ مجھ سے زیادہ غیرت مند ہمارا ملازم ہماری کمپنی میں کام کرنے والا کسی دوسرے سے جا کے جب ادھار مانگے تو آپ ایکشن لیتے کہ نہیں لیتے بدنامی ہو گئی مارکیٹ میں میری لیبر کو تنہا کیوں نہیں دیتا کیوں بتایا تم نے جب جا کے دولے شاہ سے مانگتے ہو تو گلا نہیں کرتے کہ رب کوئی نہیں دیتا تو دیتے گلا کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس سے مانگا دنیا میں کوئی اور ڈپو ہوتا اگر کوئی اور ذریعہ ہوتا حضرت زکریہ علیہ السلام نے کس سے مانگا سورہ انبیاء پڑھیں ترجمے کے ساتھ اور اپنے عقائد کو فارمیٹ کروا کے ری انسٹال وہاں تمام نبیوں کی مصیبتیں بیان کر کے فرمایا ان نہ امکان یا درون و یہ راگا رغبت کے ساتھ ایسے ہی سے مٹی نہیں جاڑتے تھے راگا انہیں پتہ تھا یہی ونڈو ہے یہیں سے ملنا ہے بڑی یکسوئی کے ساتھ راگا رغبت کے ساتھ وہ راہ اور در کے ساتھ وہ قانون خاش ڈرتے رہتے کتنی بڑی ہستیاں ان میں سے کسی نے اپنے گھر پیدا نہیں کر لیا اگر پیدا کر لیا ہوتا تو حضرت ابراہیم یہ نہ کہتے الحمد اللہ جی واٹ علی البر اسماعیل اوساخ ساری تعریفیں اللہ کی جس نے اس بڑھاپے میں اسماعیل وسحاخ دے دی تو قرآن بتاتا یہ کہاں سے ملتے نبیوں کو بھی وہاں سے ملتے تو دوسروں کی دسترس کہاں ہوگی ان کا ہاتھ اس ڈپو میں کہاں سے پڑتا ہے جہاں سے نکال نکال کے پیچھے بیک ڈور سے تمہیں دے رہے ہیں. اصل مسئلہ عقائد کا یاتلو عالی مایات ہی وایوزکی آیات پرانے حکیم آپ پڑھیں میں بار وہاں کہہ چکا ہوں کہ بار کی جو تفسیر ہے اس کی فٹ ان سب کو چھوڑ دیں اور میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے شفا یہیں سے ملی میں بھی ایسائی گرانے میں پیدا ہوا تھا میرا بکرا بھی بابا شادی شہری چڑھا ہوا ہے میں نہ کسی مولوی کے پاس بیٹھا نہ کسی کیسے سنیے نہ اب مجھے کیسٹیں سننے کی عادت میری جب دسترس ہوئی عربی زبان تک اللہ کا لاکھ لفظ اس کی اتنی تعریف ہے جتنی سارے آسمان اور ساری زمین اور اس کے ہر میں سب کچھ بھر جائے میں نے صرف پرانے حکیم کو پڑھا اسی سے اپنے عقائد کو درست کیا ہے اسی سے نئے عقائد انسٹال ہوئے یہی میرا ہادی ہے یہی کرتا کر اسی لیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے یہاں سے کیفا ملی یہ بتاتا ہے کہ اللہ کیا چیز ہے وہ ماں قدر اللہ حق قدرے تم لوگوں نے اللہ کو ناپا نہیں ہے قدر کس چیز کو کہتے قدر آئیے قدر ہوتا ہے کسی چیز کا پیمانہ ناپ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز اتنے کی ہوگی یہ قدر ہے یہ تقدیر ہے آپ نے اندازہ کیا ہے کہ بھائی یہ گائے ستوئیں دی ہونی ہے پرانے زمانے میں یہ آٹھ ہزار کی ہوگی یہ جوتی ہے یہ پچیس درم کی ہوگی مانگنے والا سات ستر مانگا ہے لیکن آپ نے اپنا ایک اندازہ لگایا رب کے بارے میں کیا اندازہ لگایا تم نے رب کو سوچا تو کیا سوچا نواز شریف جی آپ کی گائے گم ہو جائے تو آپ سیدھے نواز شریف کے پاس تھوڑی جا تھانے میں رپورٹ کرتے ہیں. یہ تھانے کھلے ہوں ماں کا در کا قدر ہی وہ لرد و جمین قبضہ تو ہوئی ملکیا تم تم نے کیا اندازہ لگایا اللہ کا جب تک چپراسی جا کے نہ بتائے اسے پتا کوئی نہیں چلتا تیری گائے گم ہو گئی ہے یعقوب کا پتر گم ہوا تھا تو کس سے مانگا تھا ان مشکوب بستی واجنی اللہ ملایا کہ نہیں ملایا ساری زمینیں اس کے ایک ہاتھ میں وہ سما وا آسمان سارے دائیں ہاتھ پر اس نے لپیٹے ہوئے ہوں گے جیسے تم رومال لیتے ہو ٹشو لیتے اس رب کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ جب تک دار نہ کرے بتائے نہ اس کو, کو کوئی جا کے تب تک نہیں پتا چلتا وہ ماں کم ائی نہ ماں کن تم اصل معاملہ یہ ہے کہ رب کو ہمیں رب کا اندازہ نہیں لگا ہم نے رب کو سوچا بھی ہے تو یہی سوچا جیسے اپنا وزیراعظم ہوتا ہے پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس قسم کا اور کام نیچے سے کروا لیے جاتے ہیں اس طریقے سے کہ رب کو تو ہم نے ایک آئینی خدا مان لیا وہ ہے اوپر بیٹھا ہوا باقی جو مانگنا نیچے سے مانگو اور رب کی غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ تو جوتے کا تسمہ بھی کسی غیر سے مانگے تو نمک بھی کسی غیر سے مانگے تو اس کا بندہ ہے وہ تیرا کفیل ہے تیرے دنیا میں آنے سے پہلے تیرے رزق کا بندبست کر دینے والا ہے تیرے رزق کا اندازہ اس کو ہے تیری ضروریات کا اندازہ اس کو ہے کال اربوں کو مجھ تمہارا رب کہتا مجھے اپروچ کرو نا یہ کہا کہ نیک کو تو پھر اپروچ